صورت جمعہ مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسب اللہ ما فل سماواتی و مافل اردل ملک القدوسل عزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست اور حکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا یتلو علیہ ہم وہ جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے تزکیا کرتا ہے سوچ کا تزکیہ سب سے پہلی چیز ہے اگر برتن ہی گندا ہوگا تو جو چیز بھی برتن میں ہوگی وہ گندی ہو جائے گی اگر ذہن پاک نہیں ہے سوچ ٹھیک نہیں ہے اگر ہدف درست نہیں ہے تقوا نہیں ہے خلوص نہیں ہے اللہ کی محبت سے دل آراستہ نہیں ہے اور اس دل میں گندگی موجود ہے خود غرضی ہے شرک ہے یا نفاق ہے اور اس کے ساتھ اگر علم آ جائے گا تو وہ علم بھی گندا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو حافظ ہو مفتی ہو قاری ہو زاہد ہو عابد ہو کچھ بھی ہو لیکن نیک نہیں ہوگا نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو ورنہ نیت خراب ہو علم ساتھ آ جائے تو یہ علم تکبر میں اضافے کا سبب بنے گا تفرقے میں اضافے کا سبب بنے گا خود پسندی میں اضافے کا سبب بنے گا تو پہلے تزکیہ نہایت ضروری چیز ہے قرآن سے تربیت کرنی ہے سب سے پہلے وہ کتابہ الحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب جب تزکیہ ہو گیا اب تو جو بھی علم آئے گا وہ انتہائی فائدے مند ہوگا بری سوچ نکل گئی جب بری سوچ نکل جائے گی تو بری عادتیں اور برے اعمال یہ پتوں کی طرح سب خود بخود جھڑتے چلے جائیں گے بغاوت نکل جائے گی دین کی کراہیت نکل جائے گی دین پر شرمندگی نکل جائے گی جو آج کا پرابلم ہے ہمیں جس چیز سے آج پرجن کرنی ہے مسلمانوں کی جو میرا اور آپ کا مشن ہے انفیریٹی کمپلیکس سے مسلمانوں کو نکالنا اسلام کو ایز این ایمبیرسمنٹ جو ٹریٹ کیا جاتا ہے سوری مسلمس اپولوجیٹک مسلمس یہ نہیں کہتے سر اٹھا کر کہ یس آئی ایم اے مسلم کہتے ہیں ایم سوری آئی ایم اے مسلم میں کیا کروں اماں جو مسلمان تھیں اب کیا کریں بس نہیں چلتا کہ کیسے ان جیسے بن جائیں جو بس پڑھتا ہے وہ تو کر لیتے ہیں حال سے ہولیے سے رسومات سے کلچر سے اس اذان کا کیا کریں جو پیدا ہوتے ہی کان میں دے دی گئی تھی تو اس چیز سے نکالنا ہے یہ کیوں ہے ہمارے اندر ہم کیوں شرمندہ ہیں اپنے دین پر آپ سوچیں کہ شیشے پہننے والے تو اطرائیں اور ہیرے پہننے والے شرمائیں ڈس اورینٹیشن کا یہ حال ہو جائے کہ اسلام جیسی قیمتی چیز لے کر اس کو چھپائیں اس پہ امبیرس ہو جائیں یہ تو نرالا مرض ہوا مسلمانوں کو پچھلے چودہ سو سال میں مسلمانوں کو یہ مرض نہیں ہوا تھا انفیورٹی کمپلیکس کا جو آج ہو گیا ہے تو یہ کیسے دور ہوگا کرنا ہے کام سوچنا ہے پلاننگ کرنی ہے اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے ایسے انسان ہمیں تیار کرنے تھے جن کی ٹریننگ اس ذریعے سے ہوئی ہو اب یہ ایسے لوگ ایک دفعہ ان کو آپ نے تیار کر دیا ہیومن ریسورس تیار کر دیا جہاں جا کر بیٹھیں گے وہ سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے اس ماحول کو درست کر دیں گے جیسے وائرس ہوتا ہے وائرس جا کے سیلف کے اندر بیٹھتا ہے اس کا نیوکلس اور اس کے جینیٹک مٹیریل اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے اور اپنے فائدے میں اس سیل کو لگا لیتا ہے تو مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا کہ سب سمٹ کر بس میں اور آپ اس کمرے میں بیٹھ جائیں یا کسی مدرسے اور مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں نہیں جمع ہونا ہے اچھی طرح ٹھکا ہوا دین کا علم حاصل کرنا ہے پھر معاشرے کے اندر پھیل جانا ہے اسکیٹر ہو جانا ہے ہاسپٹلس میں جائیں آپ انسٹیٹیوشن میں جائیں اسکولس کے اندر جائیں اسٹاک مارکیٹ میں جائیں پارلیمنٹ میں جائیں سارے نظام اصلاح کر دیں. لیکن اس کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے اس کے بعد مصروفیت بدل جاتی ہے انسان کی اور پھر جو حکم سامنے آتا ہے دل و جان سے قبول جب تسکیا ہو گیا تھا صحابہ کا حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے جو موت تک لے گیا تھا وہ نیچے لے کر آ گیا جس نے گھونٹ بھر لیا تھا اس نے اس کو باہر نکال دیا کچھ مشکل نہ لگا احکامات پہ عمل کرنا احکامات پہ عمل صرف وہاں نہیں ہو رہا ہوتا جہاں اندر ابھی تسکیا نہیں ہوا ہوتا اس لیے گاڑی جو ہے وہ نوکنگ کرتی ہے نا ہمارے عمل کی ہم چل نہیں پاتے آگے وہ انکان قبل لفی دلال حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے کیا ہوتا ہے جب ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا ہم اس کا سبب باہر تلاش کرتے ہیں ہسبینڈ نہیں کرنے دے رہے بچے نہیں کرنے دے رہے امی نہیں کرنے دے رہی فرینڈس نہیں کرنے دے رہی اس کا سبب باہر مت تلاش کریں اندر تلاش کریں میرا تسکیہ نہیں ہوا اس کی فکر کریں کہ میرا تزکیہ کیسے ہوگا اور وہ قرآن ہی کی آیات کے ذریعے سے ہوگا وہ آخری نہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا کما صلی الحماری اسفارا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو چٹلا دیا ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہم اس وقت قرآن کے حامل تو ہیں کتاب کے حامل تو ہیں اہل کتاب تو ہیں لیکن اہل ایمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں وجہ کیا ہے بس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھ لیا اس کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہو گیا تھا تورات ان کے پاس تھی لیکن نہ اس کو کھولا نہ اس کو سمجھا نہ اس پر عمل کیا ایسی مثال جیسے گدھے پر کسی نے کتاب رکھ دی ہو آج اگر کسی گدھے کے اوپر میڈیسن کی کتابیں لاد دی جائیں تو کیا ہم اس کو ڈاکٹر گدھا کہیں گے کیوں اس لیے کہ کتاب ہے اس کے پاس تو بس وہ ڈاکٹر بن گیا کبھی بھی نہیں تو آج اللہ کیا ہم کو ایمان والا سمجھے گا صرف اس لیے کہ ہمارے پوزیشن میں قرآن ہے صرف اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے ہرگز نہیں اگر عمل نہیں کر رہے اس کو دلوں میں نہیں اٹھایا ہوا اگر ہماری نارمل زندگی سے ڈسکنیکٹڈ ہے قرآن تو ہماری مثال بھی یہی ہے اسی طرح کی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو ارادہ کرے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اس پر قرآن لازم ہے اس کو سمجھے بغیر گزارا نہیں قل یا ایلی نہ ہاد ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کیا کچھ تم کرتے رہے ہو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخ چھوڑ دو یہاں جمعہ کی نماز کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت جمعہ کا باقاعدہ نظام قائم کیا اور یہ شروع کے دنوں کی یہ آیات ہیں جو کہ یہاں آئی ہیں ابھی جمعہ کی اہمیت سے صحابہ پوری طرح واقف نہیں تھے ابھی تو ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تربیت ہو رہی تھی تو یہاں جو جمعہ کا ذکر آیا ہے کہ ذکر اللہ یہ مراد خطبہ ہم جانتے ہیں کہ ظہر کی جو چار رکاتے ہیں تو جب نمازیں جمعہ پڑھی جاتی ہے تو چار رکعتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ دو رکتیں پڑھی جاتی ہیں اور دو رکعتیں جو نہیں پڑھی جاتی ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ بھی نماز ہی کا ایک طرح سے حصہ ہے اور جب ایک دفعہ خطبہ شروع ہو جائے یعنی جو اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے اس سے لے کر اور پھر جب تک جمعے کی نماز مکمل نہ ہو جائے تمام دنیاوی کاروبار حرام ہوتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے بعد پھر زمین میں انسان پھیل جائے کاروبار کرے یہودیوں کے لیے تو پورا ہفتے کا دن کچھ بھی کاروبار کرنا حرام تھا لیکن اسلام آسان دین ہے لہذا تھوڑی دیر کے لیے کاروبار حرام کیا گیا اور باقی پھر یہ ہے کہ تم اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات بجا لا سکتے ہو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اب جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ چونکہ شروع کے دور کی یہ آیات ہیں ابھی مسلمانوں کو با جمعے کے نظام کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا کھانے پینے کی چیزیں لے کر یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا کھانے پینے کی بہت تنگی تھی تو جب وہ قافلہ آیا اس کی آوازیں سن کر جو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ قافلے کی طرف چلے گئے اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ مرد اور ساتھ خواتین رہ گئیں تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس سے کہ پتہ چلا کہ نہیں آئندہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کے بعد پھر صحابہ محتاط ہو گئے اور آئندہ پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی بھی چیز نے ان کو جمعہ کی نماز سے ڈسٹریکٹ کر دیا ہو جمعہ کی نماز کو جس وجہ سے انہوں نے خطبے کو چھوڑا کہ رسک چاہیے تھا تو وہاں اللہ تعالی نے ابمینان دلا دی کہ و خیر و رازیقین اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے کھانے کی فکر نہ کرو تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو اللہ تمہیں راضی کر دے گا کھلا دے گا